ربما كفروا لو كانوا دیر ارمان خلق جی دی من لے توحید زرهم اللہ ملو پر دیل چی خورا او خوراکم اور غلطی دنوں تو پتو لگیت کتاب عنری تباکڑی بم ہسکلی والا مگر ادا کڑی دپارا لیکل مقرر ماں تسبکوں میں نمتہ مائرون نشی مخی مخمت مجنون ہوائی دا کافران یہ سڑیا چین دل شیرے پد بانے قرآن یقین خام خالی ونے لو ماتی نا بل ملا کتنا تم تم ملا درشن نا کچوں گا مَلَائِكَ مگر پکی خبریں انبئی داخل اوخ کے محلت ورکڑی شریم انہن کراون یقیناً منگا نہ زلکڑے دا قرآن اور یقیناً منگا زد خام خافت کا ان کی قبل اور یقیناً گلی منگڑے رسول انسانوں کے ناتا ان گیتاس رسول مگر دیوائی پورے ٹوکی کل کزال فی قلوب کو دغې وال نه نهپاس نه دا ټوخې کول پهزنو د ممانو کې لا يمنونه به وقد خلد سلهولين ایمان نه روړدي بې حق حدارې چې تشي طرقې د متنو خلکو داذام ولوفتحنا لم بابم من السم فزل في عارون او کرا پر انزوں گا بدی بانیو دروازہ در آسمان نشیدی تو لو سپائے کی ورخی لقالو انما سکرت ابصارنا والنهن قوم مسحون خامھا دی بوے یقینن بنکریشی نظرنا ذلی بلکہ مقوم چ جادو جادو گڑشریم لانا فسمائے یقین جوکڑے منگا پاسمان کی غرغر ستوری یا منظر نہ دغٹ استوروں اور ڈولکڑے منگا دسمان دپار دکت ان کو وحفظناها من مینکل شیتان علیم او بتا تریند ہر تاٹ دشیلہ مادو شاہ مغرتا شی پت بس والأَررض مددنا هاقنا فيه رواسيا و بنا فيها من كل شيء موضون اوماو د غړ ل ذگام اوش من پای کې مصب غناام راک پای کې دهرس وزنين وَوجنا لكمم فيها مع ش لُم له واضقين اور پیراکی منگن تاس لڑا پر اسباب اور, اور نشائی سے مگر زمسر خزان دائ اوررالی گومگا دغصل لرام مگر پک مقدار مقرر سرام وارسل نریا حلوا کے ہافان زل نام سمائے <تصفح> اور عالی گونگا باد نام درن ان کے وغیرے نوراورو মুঙ্গান আসমান তaraf নাওব জাবারা নস্কও মুঙ্গান দা সুবানিয়া ওয়া মা আনতুম লাহূ বিখাযিনিন অমিন তা'সুদে উবুদর আ রাজমাকুম কি ওয়া ইন্নালানা ويقينن خام خامن أجلن ديكول كوام ركول كوام الواخرين مالكان ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين <تصفيق> خلق <تصفيق> وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ <تصفيق> وَيَقِينَا اصْتَعَى رَبَّا رَاجَمَكَ إِذِي خَلْقٌ لَلْعَامِ يَقِينَا اللَّهُ دَي حِكْمَةٌ وَالَا عَيْلَمٌ وَالَا <تصفيق> وَلَقَدْ خَلَغْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ فَمَيٍ مَسْلُومٍ اور یقیناً پیداکڑے مونگاول نے انسان د کڑنگاری کو ان کی د خٹ زڑ نام و خلف نا ہن قبل اوپلار د پیران پیدا کڑے منگاول رام مقی ددمل سلام نام دور د گرم ہوان سارم ملان یو بنداری کلشی برابر کماؤ گم ہر دخل نکت سی دین پس ملا ایک تو کلوحم مجمار سی دوںکڑ ملا کٹو لو پیو دل ابلی یکون یق نمان مگر ابلیس انکو نام بلیس انکار کو چیری دس کوال آئے بلیس مالک اللہ تکو نماز سوج رست نشت دکون کو سرام کال لم اصل مصنون سی دل کو جو کڑیتا د کنگاری کو ان کی زخ زڑ نام کال فخرج ما کو اجا دے جن تو اسمن تے رٹل شلانتلا دین این پتا نو نئی ترت جا پورے آل ربی فَانْجِلْنِي دینی يَوْمِ واسو ربانحلت را کے تروز دوبارہ جن دخل قبول ش محلت ورکڑے شیر الاقل معلوم آتپورے شمقر پارد فنام خام خا ڈول پیدا کوم دلرا بریز مکین اور خام خا گمرا ہے بلم بلندا ٹول إِلَّا عِبَادَكَ مِنْ هُمُ الْمُخْلَسِينَ ما سِوَا دَ بَنْدِقَانُ مُسْتَعَجِدَ دِينِيَ وَبَشَّةِ لِشِهِ دَوَانًا قَالَ هَذَا سِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ وَإِلَى اللَّهَ تَعَلَى الدَّعَيَ وَاللَّارَدَ عَرَاتٌ مُنْكِدَ بَمَا بَرَابَرُ سلتا موقع یقین بندی تالرا پائی ویم زوردمراہ كو مداچنا چیزاری سركشان ویم ایقینا جہنم خام خاص ہے وقت مقرر دیلے در طول دبارا لہا صعد و بواب لکل باب منہم جزء مقصوم دائے جہنم غد دروازی دیلے دہار دروازی دبارا در خلقنا اور ٹکڑنا تقسیم کرشیم جن تقینا متقان خلک بھائی پباؤن کے پچینوں کے اب خلوہ سلام وے لکھی با اور داخل شیدی جنت ن تاپ سلامت آسرا پاسان چپامن وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِنْ غِلٍ إِخْوَانًا عَلَى صُرِرٍ مُتَقَابِلٍ اَوْ بَبَا سُمْغَا غَشْرِ بَسْحِنُو كِي الصَّحَفْقَانُو رُونَ رُونَ بَيَّو بَتَخْتُنُ بَيَّو بَلْتَمْ خَامَخ لَا يَمَصُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ نہ و رسیدیتا بنے جن تم کے است والے نبع عبادی ان بدی داغے نئی تل کے ریشیم نی انی انلغفور رحیم خبر اور کا زماں بندے گانے خرن زیم بخن کے رحم وانا گونگے کوانا زابی بلیم وہ یقیناً عذاب زما عذاب درناک و نبے اور خبر وار کبھی درآم فارد میلوانو دے ابراہیم علیہ السلام کے از دخلو والی ہی فقالو سلام وجلون کلچری داخل شو ابراہیم علیہ السلام تا غلام پال تم سنی بروف بھی متبشر دیلا مال زیر راک سرد دینا شرار سلے ماتو والے ان سرنگے زیر راک فالو بشر نا کابل حقیف لات مل فیم زیر درکڑے پیقینی خبر تو میرمت ربی اگئی نو میری نسکار کی رحمت درف الام مگر گمرحان مخلق آگ تپوس کو سیلو رالے گل شو ملا یقین گلی شیو مجریمان کو مجرمان بس آ لمجو مجمع مکر کڑا بخا مخائی د پاٹھی ناداب کے فل آل موسل سلام تارا لی گلشی ملا پال سلام کاس داسی کوم یہ ناشنا گ کالو بلجین کا راوی تاتا خلق بک شکی و ارا خبر حقی و ماحنی بولا کوشی کی اور پیش شاشتا ولاد اہدو سو تو مرس او گریست ن یوتھ ادتا چیتاشی فیسلان چکین جڑے کسان بپری کشی بوف د سائک أَهْلُ الْمَدِينَةِ نیو رالو خار خوشالی خارک وفظرم تا نام زلیل کالو اولم نال دیا العالمین من دی منکے بونگا خل کو دل ملنا پالحام لائے بنا تین گن تم فائلی اوتے ساسوا زرانا زمالی کئے تا سو شا جل ان لام لفی سکتیسند مرونی کیندا پن شخل گڑھ سو شی وندی راوچن سا پاپوتن راحت لوگ سفل جی گردو گرتر دل کلو لاندی ارو روپی بانے کا پہوکڑ کا یقین بڑے واقع کے خام خا برتن آگشال <سؤال> فکر سرکار آگشال فکر کئی یقینی پلار ان اکین پری کی خام خا پر دارنی والوں وَا کا نسابل اقیندان دن خام خاظم دونوں کی فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ مینہ و ہومانب مُبِينٍ ن بدل وسطینا یقین دین وہ مشہور لار باندیم شجل مرسلیم آ یقین تقزیب کڑو حجر والو پیغمبرانو وا تما آتے نا فکان اور کڑ منگا دی تڈیر موجداتی مو داغے نمس گرد دا ان کی وانو نجال اور دیوا تراشکول دبروں نہ کوٹھی پامن سر اسی دن کی ہوں پا حضرتوں مساح ان درا نہ سافشے سوا کے فما اگنانا زابا ملو کول کبل خلقن سما تی وا با و ڑی منگاسمان آزم کا مگر دہخار کل رپار ان مام خارا نڑوں العلیم یقیناً رب سادے دیر پیدا کو ان کے کی عالم نے با بار سو تین کا سوامن المسانی و قرآن لازیم اور یقیناً درکنی مونگتا تو بار بار لسطل شو نو قرآن ازیم شان لا تن متا موگ وستر گے معلوم تا چیمزی اور پائے خلفت جنا کل مو مغم جن کی آپ دی او پار ایمان والا کلیر اوایا یقین اور ان کے لکسنگ چرا لے گل گازا پتسم کو ان کو بکیامل دا ملے کئی فسد مرونی سفا بیان کہچ تات بیامشان کفین کل محل یقین پشتو گو نام يجعلون ما آخر دی دی سرام مدد گار بل دی تو انك بما يقولون اکنگ چیئی سا تنگی ساسی نا با خبر چیری وئی فربی سردو درخش و تاتیگی دربوترائیں چی تات مرگ راغد تلاک وی دلی پارکی سوانوتا پاک دائنا چیلیا پر ہی والنی يُنَزِلُ الْمَلَائِكَةَ بِالْرُوحِ مِنْ أَمْرِهِ يَلَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ رَالِي يَلَّهُ تَلَى مَلَائِكَ وَحِي سَرَابُ وَحُكَمُ اُخْبَلُمُ فَاغَشَى شُغَارِي يَلَّهُ تَلَى دَبَنْدِقَانُ اُخْبَلُنَا أَنْ عَنْزِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَفَتَّقُونَ حکم کھیوراچی یرکے بندگان پتی خبر چی نشار بندر زم شری تلاس مخار کو شری کاڑی خلق الانسان من نفت فیضا ہوا خصیم مبین پیدا کرے اللہ انسان دساس کی رمان اینا نگہ دے جگڑکم کے رحکاران والانعام خلقہ لکم فیہا دفق و منافع و منہا تاکلون اور اللہ تعالی پیدا کریم تاسلا پائی کے سامان دے درم والوں انوری او نفیری اور سکھ رہے و ل جمال ہی ن ترینا وہین تسرہ اور تاسلہ پائی کے خائس دےم کلچ بھی واپس راو اور کلش سپائی ہے بو سارا تام وَتَحْمِلُ أَسْخَعَ لَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُنْ بَالِغِهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ <تصفيق> أَبْوَرْتَ كَيْسَا سُبُو جُنَادَا سِخَعَرٌ نُطَامًا شِنَيْتَا سُورَسِدٌ كَيْتَامًا مَغَرَ فَسَخْتُ عَلِيدَ نَفْسُنُومُ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوْفُ الرَّهِيمٌ یقیناً رب سان سوہا مخاڑ شفقت کم <صوح> <مخارج> کے رحم <مخارج> کم کے ریم ول خیلا وغال خمیر <والحمیر> الرکبوہا زین <و> پیدا کڑی اللہ اور سنا خشروم دل بارا چسور لکھو پاگ اور خاص پیاس روئے اخلوق اللہ تعالب نو پیدا کی اللہ چافی نبن ہی قسب سبھی دیوا میں نہ اللہ تعالیٰ پز مبانے بیان اللہ حقی داری اور نا ساگروانیم لا وختے ندا بیکڑے تا سو لوتا سمئے خاص اللہ گلید آسمان طرف نو لکم مین شراب منہ شجرفی تیم تاس درا دون اسکل اور دے او بونا پیدا کی چھپائی کے تاسو سر ولکو یو تل کمبی زراض ولا بومی سمرات زرگنی تاسرا پدیو فسنا او خوناکەجووان ګرو د قسم غون إن فيذا د آ لقوممي طفكرون يقین پرې کې خاامخ دونهري د توحي داقوم دپ چې ف نهکار لم وصخه لقومملهله والهارا و اچل چلولی اللہ پخل ساسو دا دے داراش پی اور مسفرا تو مختلف وما زرع لكم الارض مختلفاً آج مختلف مختلف رنگ انال قومی یقیناً پرے کشتا خام خادی قوم د پارا چنسی تری وَهُوَ الَّذِي سخر بحرتا کلو منہ لہمن تریم چلو دریام دیر پرائ خا ساغ ناز سخر انتلام اور سداگے نا کالی چاؤدے ترل فل آخر فیور تبت ہیشت شلون کی بلے دریاب کے دل پارانا چلب کے داسو دفزل دادانا دل پارانا شاش کرو گے روا سمی دبکم او سور اللہ تلا پزم کھی مضبوط کرونا دیر پارائچ گڑی بتاسواروں سو بلک اور نی رے دیر پاراچ تاسو مقصور اجوکی اللہ تلا ڈیری نزم کھی اپ خاص توری بانے دا خلگ لارم افم اخلو کو ملا یخلوکو فلا کر چپائش جی کئی پشاندا چاکی دشی چی جی پیدائش نشی کل آیا والے وَإِن نالتا سو تڑنے لَا تو سوا ان لگ رہی او کشمار شورو کے تاسو اللہ متنو ن شیرا آگے لے دل ربشمار کی یقینا دلاخا بخن گے رحم کن کے والله یعلم ما تسرون وما تو اللہ دے پویا پائے جس پٹوائے تاسو پائے جس کار کرے ولزین لوتر میل سیوان نشی پیدا کو لے ہی سیل را گی پیشی اموات غیر مردی بجنت نویم وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ وَنُفِيغِ فِي الصُّورِ دُبَارَ رَجْمٍ نِكْرِشِينَ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهُ وَاحِدٌ حَفِظَ ذَبَنْ لِأَسَاسُ حَفِظَ يَوْمَ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ نا کسان چی ماندری خام خا جکار جہار وَيَقِينَنَّ اللَّهُ نَفْخَ تِكَبُّر قَوْمِ لُرَامَ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّا أَنزَلَ رَبُّكُم قَالُوا وَصَاثِرُ الْأَوَّلِينَ أَكَمْ وَشِيتَ وَلِي شِئْتَ إِذَا سَنَ ذِلْكِنِ اسْتَسْقَرُوا إِذَا زَلْقِسِينِ نَمَخْ كَنُون دَرَو قِسِينِ نَمَخْ لیا ملو اوزار ہوں کا مل تئی اوری پیٹھی د گناؤں د قیامت بر نوزار علم او بارے دپیٹ وائے کسان شدی امی گاہکڑی بغیر الام ضرون خبردار بدی ہوا چری سپیٹی پدم کرسان چری نقو حق خلاف کے بادی خنو نام فخرال مستقفن فوکیم اتاح ملازاد اور آپ ریو تو پری بانی چتونا دبر طرف داغین اور آگے پائی بانیاضاب گدا سے زین چری نبید سمقیا ماتیم یا پرز قیامت با شرمندگی دیلرام ن شاذی ن تم تو شاپ اوبو سشوزما شری کاچ تاسواں یو برسرا جگڑ کو لے دائی پوارکیم اور سانچ اور کڑ شو آئلم توحید یقین شرمندگی نن اٹل بدی دب کا فرانک تو ساخلی دائنا ملائک پدا سیال کی ظلم کی آئی پکل زان نشر سرام پال قلم کنامل نوڑکی اگی جوب ملا کتا سمل دبدے بلاکی کڑے آل پائے چاسو متفل مبین قبولی شیب اسورنو زید روازو دا جانمتا میں شبہ بائے کے خام خابت دے زید دے رکے دو دا متکبرینو وقیل للذین تقوم آزان ذل ربکم اوچوئے لشیم متقیانو تاستنا زلکڑے ساسورا تا پالو خیران دیوی نازل دیر خیر دیوی نا دل کر دپا دائک سانوں شیخلا سے دنیا کی کشالی رام واروں مدار المتین اور مت پارا جہاں تجریح آ جن تون دامی شی داخلی بدی آگے بلادا لہ شا دید پارا جنگی ہر سب چی دیا والی کدال متقین دارنگی بتلور کی اللہ تلا متفان اور لذین تو فاہ ملائگ تو اغلی متفان چ ساخلی ودا ملائل کی چپا کی دشرگ نام یپو لو ن سلاک مل جا ملو ملاک سلا پتا داخل جنت تا دا عملون سو قول هل ينظرون او جنتاپسا ملوجتاسوکاتی مرب انتظار نکری داخل بےمان روڑ لوکیم مگر درے خبریں چرا شری تمائ کیا راشیو حکم در افسان کزال اللہ, اللہ پائیم لیکن آئی بخل نور سا گیتا سختے سختے سزا گاندا ملو چری کول اور نہ شو شری بانے مواز آپ شری بائی بوری ٹوکے کول عبدنا من, دونه من نحن ولا بندگی ملا نی واضح مشران بغیر محملہ پرسوانے مگر رس وارا یقینا پارت کے رسول خبر آئے بندگی خاص کے اللہ اور ڈڑک وائید بند اور اللہ امین ہمن حد اللہ امین ہمن حق علیہ حد الام ن باز آؤ گ آؤ پورشو پائی بانی گمراہیو فر بزم کم اگ رف سر چی سرنگ انجام د تکزیب کو۔ ان تحرسا تحرس در ریخل کو یقیناً ہدایت کی آشا تجمراہی کی در خلق ریخل کو کم داد کی مشرقا نو بال مضبوط قسم نقبل تن کی اللہ اصوک جم رشی بلا وعدن علیہ حقا بلکہ راپور تی بے واد اکڑے اللہ بذانبا نے حق اکڑے وادام وَلَاكِنَّ أَكْسَرَ النَّاسِ لَاكِن دیر خلق لهم يختلفون أنهم راپور تقریب بیان کے اللہ دی تاش چیری پائی کے اختلاف قوم ادارچ پویشی کافی کلو لوگ یقینکی کلچو بارو مارا موجود اوشان بس آؤشی ولدینا جروفاد چلتی کرے دال دپارا پسنا چپائی ظلم نکڑے شیری لنو فنیا ہسن خام خا ز نار کوم دیلا پتنیا کے خیستان مہاجرین چبرے کرے وما صلنا من اللہ رجالا دلی مستان مگر ناری ویتاسوپل بلبر لو مسلا پخارو دئی نوپن اور نازل قرآن دا کے ما تا پیپارا چتشری کے خلکتا دہائی کتال کر اور دید پارا بیا خپل سوچ بم کئی اللہ اللہ کسان چکھ پارل بد ختب اللہ تعالی دیدرا بزمکیم او یا ہو من ہے سلائے شرون یا براشی بریبان اببالعذاب تد آسدین شریب پوین لرین او یا خوزہم فی تقلبہم فماہم بموجزین یا بون سی تی لرا پاوڑے دور اوڑے دلو ذرین کین دی آج اس کا ان کے اللہ لران او یا خوزہم ولا تخوف فین ربکم لروف الرحیم یا بول سی دی روانے یقین رفتا دیر شفت گون کے, رحم کے اولم علیہ ما خلق اللہ من خل خات پیدا کڑے اللہ تلا چی ارشے اوڑی روڑی سوری دا دخی طرف دگس طرف انہوں نے ان خاص اللہ خاص لا سماوات او خاص اللہ تو سجدی کا سو شریمان کی آس ملائی وقال اللہ خلاح واللہ تعالی فرمائریم منی سے دو یقیناً اللہ تعالی حقدار دبند گئے نا زمان یر تا سوہ سما الدین ودین افغ اخا سلاد رختارے شری باسوان اخا سلا سی واد سمرہ نعمت سمرانے متو ندی نخاس طرف ندیم سم س کم فری لئی شکلا سس تقریب ناسو فریات کم سمک زور کمزا فری قم کم بے ربی شکلا لکھی زرر سا سونا دوخ کی اور دل استاد سن دس پر لب سن شریکائیں جوڑیں لیکفروا بما اتیناہم فتمتعوا فسوف تعلمون نا عقبۃ دار کفر کی پاے نعمت چمندی لوڑ گئیں والے ظافی دنیا زرد تاں اسوں بدول گئیں و یجعلون لما لا يعلمون نصیبا مما رزقناہم اجوڑی دی ہا گ چال را چت سپت نشان برخی دالونا چی میل ویم ما کنتم سال قسم کسم خام خاص ساسو, ساسو ن تفوس گیری شی دے درو چاسو جوڑا للہ البنات او نسبت کی دی اللہ تعالیٰ سبھان ہوں پاک دے اللہ تعالیٰ اور کشی اوتن دیدی تا بجین مشی مخداوت تخویت نیت ویسم زان پٹلک دوا شیتلا زیرورک ائن سی کوراح سوفیتر سوچ کی چایا بندو آیا اساتیا سرد ذلت نا کجوندی بخورو کی خبردار بداشری سفید سلے گئی لذیل بل آخر السو دے کسانو چیمان پاخرت نری صفت نارم وَلِلَّهِ الْمَصَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ او خاص اللہ ذرا صفتنا دیو جد او خاص اللہ دے الظرور حکمتنو علیم وَلَوْ يُعَاخِذُ الله النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ او کنیو لِلَّا تَعَلَىٰ ذَا خَلَقْ بَسَبَبْدُ الظُلْمُنُ دَائِيمِ پر سر لیکن اللہ محلت ور کی دیل راتر مقرر فیزا جا لا محلتوری مقررا شی دلی نیٹام نبشی ری دان یو سات نبش اور نسبت کی ری اللہ تیسن علسن تو لا جرم أن لهم النار وأنهم مفردون خامها أيقناً دا دي دا پار دا ورد جاننا ويقناً دي با وردك كريشي آية رفتا تالله لقد أرسلنا إلى أمم من, من قبلك فزينا لهم الشيطان دیر رسولان دیر امتون تستان مخیم نو دو دولی کرو آئی تا شیطان دائی آملون ناکارا فہوا والیوم اليوم و لهم و ذاب نلیم نارا شیطان مرگرد دید انن او دید پارا بی اذاب وما انزلنا علیکن کتابا اللہ لتبین لهم اللہ اختلفو فیم اور مونگتاوانی کتاب مگر دید پارچی تشریح کی دی دا دائے خبر شری بائی کے اختلاف گئی رحمت اور ہدایت و رحمت قوم لرائچی مان لرین سما امان فاہیا بہل باد موت و اللہ تلا راور طرف نوب کئی بائیں سرزم کا پسوش والی نام ان ذالک لآیت اللی قومی یقیناً برے کے خامخا دلیل قوم دائ اوری انام لائے آئینن سا ز پارش پسارو گیم خام خیت نی کمافی بتنی فرسی خال سو دِل پکھے گی دن دم دشانو دینی پ اشانتی ریتن کی دپار دس کن کو سمرتی نکیلے ولا نت نو سکر اور گورنم جوڑتا سو دائ نشی اور إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ يَقِينًا فَرِيكِ خَامَخَعَةً دَلِيلُ لَدِيَا قَوَمْ دَفَارَ عَشْتَ عَقَلْ نَكَعَرَ لِهِمًا وَأُحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ عَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ او کڑے سار اب تو مچیتا چی جوڑا دغرون نہم کوٹی او دونوں او سپرون چداخلگی جوڑی سم کلیم انکل سمراتی فسلو کی سب لربے کی زل اللہ دار قسم میں او نروان اشاب لارو درف سان استاد بھارت اویدی یخرج من بطونها شراب مختلفن لوانهم روزی دای دخیتونا دسکلو شیم کہ مختلف دی دائرنگونم فی شفاء للناس پائے کے علاج دے دا پار درزن خل کو یقیناً پڑے کے خام خاط نلیا قوم د پارا فکر گئی و اللہ او الله سم تاسو اللہ تلا سیرا کڑی بیاوتا سمڑ گئی میلابا مشیا سونا سوگری شوب گزری شیشپ کوائ نو پوئی گی پس پوئنا پیلی میرا قدرت نولا اللہ اللہ زیاتے اور کڑے باستہ فباز پر سانچ زیاد رزق اور کڑے شیر ور گر زون کی خپل پر رضخ لرام فاکسان جمالک لی خلا نے دیم ودا سرقا شریف آئے رزقی وشانشیم افب مد اللہ یجحدون آیا دا اللہ دا نعمتنا دا خلق انکار قیم واللہ جعل لکم من انفسکم وزو آجام واللہ پیدا کڑی تاصل راستاس دا جنس نبی بیانیم نجنا پیداکڑی تاسل راسویان طیبات اور خوراک درکڑے تاسل راد مزیدار سیجنام افل بات مت اللہ خورون آیا پباتل معبودانوں دا خلق عقید لرئیم او دا اللہ دا نعمت نا شکری گئیم ویعبدون من دون اللہ ما لا یملک لہم رسقا من السماوات والرد شیعون ولا استطعون او بندگی گئی دی دا اللہ نسی وعدا آشان چی اختیار نلی دی لردہ حص روزہ ورکولون دا, رو دا اسمانون دزم کنائس اندیس فلا تضربو للہ اللہ مصال نم دبار مثالنا ان لاہ تار سالم لا تعلمون یقین اللہ پوئے گی پار سوتا سن پوئے گئے ہو مسل لا مملوک اللہ شیم بیان ان کر اللہ تعالی مثال بندے خمرے وسل نری بین سوانے ومر مر رزقناہم منارصا حسنا او غسوچم رزق اور کلی اگل اندر خپل طرفنا رزق یستام فوہ ينفق منه سرا وجہران نا خرج کی دائر رزقنا پټوخ کارام حل یسون آیا برابر کے رشیدہ دواڑ مثال کے الحمد للہ تو بلکہ اکثر خل کو نہ پوئن لریما اب لا مولا او بیان کر اللہ بالمثال دوسری یعوضہ نبی شاڑا و سمن لری پیوسی زبان نے او دے بوجی بخبر مولا اینما یوجہ ہو لائیات بخیر ہر خواہش دا مخور کی نروڑی آئیس فیدہ هل یستوی ہوا و من امرو بالعدل و ہوا علا صراط مستقیم آیا برابر دے دسم کو سر اہو آ کر ان دے حال دے قیامت قائم علوم اگر پشان دے رب دستر بلکہ دے نمزیات نزدیم ان اللہ علا کل شئین قدیر یقینن اللہ تعالیٰ پارسیز بانے قدرت لریم واللہ اخرجکم من بتون امہاتکم لا تعلمون نشیام اور اللہ تعصر اس لئے دے خیٹو دے میند اس تا سنام چھ پے پیسم و جال لا ولپسارا ول افیدا جو پارا وگو ن سرگنا لا لکم تشکر دادی پارا چیتا سو شو کرے مسخرات سمے میگ الله آئین گولی دا خلق مارغانو تا تابشید اللہ دا حکم پمیند فیدہ اسمان کیم نشیرہ ٹھنگو لے غیل رائی سوک سوال اللہ نام ان فی ذالک لآیات لقوم یومنون جقیناً پدے کے ہڑیر عبرتنا دلیلون لیا قوم دا پارا شیمان لرین واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنام الله تاسو تاسولا د کوروو ستاسوونه زی آمجا لکوم من جلو دل اناې بوتن ت تخفو نه و مظ کوم یو مقامې کوم یکې تاسو د سرمنو د سارونا کوټ پګړې تا سوغ ل را پر د سفر کولو ستاسو او پررض د دیره ومن صافها واوبعها واشعارها اساسا ومطان الاهين اولعيده وروده يدى پشمو نوده ويختونا سامان دکو رفيد حاصل ني تر والله جعل لكم مما خلق ذل العالم جعل لكم من الجبال اكنانا واللہ جو تاسو لرا را دائیس جننا چی پیدا کری اللہ سوری اجو کری تاسل را دغرون نہم زیر پٹھے دو و جال لکم سرابی لا تقی کم الحرا و سرابی لا تقی کم باسکم اجو کری تاسل را قمی سنا چی برشاتی تاسل دگر نام قمی بشاتی تاسوخی کدا می متوک لاسم دارگی پورک یللہ سنادو دیر پاراجوا فیل فائنگو یقین ساپز مدی رسخارا یا ریفون واقعی داخل نی و یوم داخین ویو من كل متی شہید او کلشی روشد بکم آدھر ڈلنا گواہی کون کے سم لا یعظنو للذین کفروا ولا هم یستعتبون جا نشی اجازت نشیور کے رے کافران تد کولو انباد دینا طلب دا توبے کے ریشیم ویزا را اللذین ظلمن لذابا فلا یخفف عنهم ولا هم ینظرون او کل چی نی دا زالمان نو شیس پکیری دا زاب دینا نیلا محلتی ویزارا اشرکر کا مشرکان مخفل شری کا قالو ربنا ہاؤ لائے شور کا ندعو من مند ديبو یار ابا تا زم گا شرکاریم مو ودی ترا مدسری استان سیوام فالقو الیہم القول انکم لکاذبون نایب پیش کی دیتا جواب یقینا تاسخ محادر و و القول الله یوم یزن السلام اعذل ما کانوا یفترون و و دی اللہ تعالیٰ خبریں اور سانسی کفرے کرے خلق اڑی دا اللہ دلارنا زیادی قومنگا دیل عذاب پورت دا بل عذابنا پس سبب دا ایش دی فساد قیم ویوما نبعصو فی کل امت شہیدن علیہم من انفسیم و بکم رض شرع پورت بکم گا پہرڈ لگیم گواہی کا ان کے پدیبانی ددید نفس ننام و جینابک شہیدن لہا اولام ارابولم اتعلر اے نبیم شہادتورک ان کی پدیم موجودہ و خلقوں و نزلنا علیکل کتابت بیانا لکل شیم اور ناظر کرے من پتاوانی قرآن خطشری کو ان کے لیے دہر ضروری مسئلے ودوں رحمت و رحمتوں و بشرال للمسلمین او ہدایتم دے اور رحمتم دے خوشالی خوشحال دپار دے معاہدینوں ان بلادلے یقین اللہ تعالی حکم کئی انصاف کو لو اوپی سان کو اپور کو حکوملتا امن کئی ہار ادرو نکار کارونا کورزک واز درکاؤستال اللہ اذا دہ اپر کلہ لونا کلشتا سولہ ولات امک سمنا پوحلک پائےکو کلتی نزل بار کورتین مکہ گئے پشانت داغ زنانا چس پردل اخ پلس پنسی پستک لک والی دائیں نہ ٹکڑے ٹکڑے تتخذون ایمانکم دخلم بینکم گرزو ایتا سو قسم نخبل سبب د فساد پا کورن گیم ان تکون امتن ہی اربا من امام ددی وجنا چشتل یو دلام زیاد فیدمند دنیا دبلد لنا انما یبلوکم اللہ بهی وليبینن لکم یوم القیامت فیما ما کنتم في تختلفون یقیناً اسمیخ پتا سبانے اللہ مخا بیان صدق عامد پر قیامت پرائی کے اختلاف کراسو یومت شام لا لالی ادا چالی كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کتم اوہ محا تپو سو نوکی ساسونا دا ملوچ والله ت تخصو ما نه کوم د خللم بين نه کوم ف الله قدممون بعض صبحوبوام او مګز قسمونه خبل سبب دف ساعت کور ستاسو کې کنیبهخواږي سقدمونه د خلکو پس د کلوا دانا من سيل الله او موسا کہ اتا سوعذاب پسو دای چی خلقم واڑول د الله دلانینم ولکوم عذاب نزیم او استعظبار عذاب ذییم تشترو بعہد الله صممن قلیلا او ماخلد الله تعالی بل دنیا معمولی یقینا چلتا گئے مائندوائند اغ سیجونا چاثر ختمی سوابنا چل تلا سر دی باقی دیا ہمیشہ خا بدلور کو مائک سانتا سبر کر سواب ندائی بڑے ریستہ مل سراچ دیے گئی منا میل سوچا ملکی پتا کفا دارے چیری وحید نخا مخاج متادار بدلو رو دیدی توابدیست نکلچولی پن پل سردیتا ہلو سلتا موبی کلو یقین رام وس گمراہ کلو پا کسان شیمان روپل رب نسلتا یخن وسد گمراہ د سره دوستانی کے آ کانچ دد د شرک نئی ویزا بدن آئت کلچے بدل کل ولاح آل واح پو پا چین آلو نمت مفتر دیو یقین دروڑ گے بل اکثروں لایال بلکہ ڈیر دلی خل پنا قل لریم روح القدس من من کبل بالحق تو آیا راوڑے دی قرآن لرا پاک روح ساتھ رب دا طرفنا پا پریشتیا سرائم لئو سببت اللذین آمنوا و حدو و بشرائی للمسلمین دی اپارا شکلک کیا کسان چیمان راوڑے دی او ہدایت دی او خوشالی دے دپار دپار دا, دا, دا توحید من کو غوم إِلَيْهِ چہود وَهَذَا لِسَانٌ لوا مُبِينٌ لغد آئے سڑی چری ہوتا پترو کا نسبت کی آئے جمی ادا قرآن ہو لغدے عربی اخکار ان لا آیا یقینا کسان چیمان مان لہ اللہ دونوں ہدایت نور کی دیتا اللہ تلاؤ دیل عذاب دے درناک انما یفترل کذب اللذین لا یؤمن بآیات اللہ یقینا جوڑی دروغ پا اللہ بانیا کسان چیمان لرید اللہ پایدنو اولائی کا ہم القاذبون تاکسان دی دروغ جندیم من غفر بالله من بعد ایمانه چا چکو فر گوبالا پسد ایمان دا وانا الا من اوکرھا وقلبه مضوینم بالایمان مگر اسو زور پہ اوگڑے شی بدال سے حال چزور اک لکی بے ایمان ستر فالنا سو چی کفرت نخلا نی باندھ گزب مستحبیات داد جنا چیری ڈیر خوکڑے جن پا خرد وان اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ اللَّهَ اللہ دل کو یقین اللہ تعالی ہدایت نئے قوم کا فرانت تام حلائے کلین تو اللہ کلوبہ منہ سمے منہ آپ سوار دا کسان نیچے موہر والدے اللہ دای بذر نو او بو گنو بستر گودای اولائک هم غافلون خدا کسان بے پرواہی د اللہ کی کتاب نام لاجر ما انہم فل اخرتهم الخاسرون خام دیبا کین دی آخرت کے اندی تاوا نان سم جاہدو وصبرو اور ابک لینا جروا فن ویا کین سار آئے کسانتا ہجرت کرے پستائ نہ تکلیف نہ اور کری او ویا جات کر صبر کرے ان روبک امباد رحیم یقینی کارونا دیتا خام خواب نونگے رحم گونگ یو متا کل نفسن تجا دل نفس می ہر نفس اور ضرور نوا پیش کی رخبل زاندرف نام و توفا كل نفس ما عملت وهم لا او پورا اور کرشی ہر ایک نفس تا جزاء دا غائمہ چکریہ او پدی بار ظلم نہ شگیرے او ضرب لہ مثلا قريه كانت امنه مطمئنه او بیان کر اللہ تعالی بطور مثال یوکلے چامن والیم اپارا رغدم من کل مکان راضیا گیتا روزی داغی پریواناد دا ہر طرف نام فقہ اللہ بےانا شکری اکڑاد اللہ دن متنو نو <تصفح> <تصفح> سک وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فکز الْعَذَابُ وَهُمْ لذاوال اکیلن راگل دیتا رسو د جنس دیدیا گرو مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ دیل رجابیا بتا سیالچیریز فکلو مز کلال وشکر مطلتا نخرا ناچ تاسترکڑی ہلال پاک اشوکر کل مت نوکتا سلا لندگی گوندگی یقین کڑاح پتا سو بانی گردارا اوینا بیامر شیشی کت پارے سوکھشن نا چارشاغی خوراک تم نئی زیادے کا ان کے اون دے ور تیری دن کے حدنا یقینن اللہ دے بخنا کا ان کے رحم کا ان کے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا الْسِنَةُكُمُ الْكَذِبَا هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ اموائی تاسو دائی وجنائچ بیانی استاسو جبی دروغ لرام دو دار حرام چاشے ہلا دوارے ہرام لو اللہ آخ بدارے چیز یقینا کسان چی جوڑی بل درو نشی بچ کے دے دتاؤں خلیلوں نفع معمولی دیا اور جی یو دیا حرام کڑی میزونا چیبان کڑی منگ پتاوانی وا ظلم پائی بانے لیکن پخبل پخلو ظلم کا سمبکسو ابھی دلکو ویس آخلکل ملنکی دے پوئے ہوا تو پلنا عمل ملوکی یقین سار پستدی کارو ما بہ نبراہیم کانتن السلام او بشان دے یومت دا ویداری ک ان کے خاص اللہ عز و جل ک کو بتوہی زبان نے انہو دمشرگان اندر ڈلو نا شاکرا ل انعمه اجتباہو ہداو الی مستقیم شکر گون کے او د نعمتوں دا اللہ ورکڑو اللہ دل راو رسولو دے سید لارتا واتیناہو فی الدنیا حسنا اورکڑو مندتا با دنیا کی خیست جون وینہو فی الاخرہ دیل من الصالحین اے خنندے با باخرت کے خام خاد کامیاب نویم سوح کالت ابراہی منیفرگل ما چباری گوادی دبراہی مسلام چکلوتھی وانشکی نو تمری کام ان سب تو اختلفیم یقیناً قودل شیر تازیم د خالی دروازے پائے کسانوں چ اختلاف اکڑود مبارک وہ ان رب کل یا کو بے نہ ہوں یومل قیامت فیم قانوفی اختلف ساربا خام خا فیصلی قیدی درمند کامت پر شریف کے اختلاف گئی ادو الا سبیر ربی کا بل حکمتی ولموائز دل حسنام دعوت کوام لارے درفست پپو خیلم سرا پنسیت خیست سرام وجا دل بلتی اجوب نیتا پائتری کا چاخے یقین خپوا چوڑی دلی دلار آپو دے پات مبتم فاقی تاسو بدل ہلان بدل پا پا پشاند آئے پشا چیتا تکلیف وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ سا سو صبر کو ددلا سرونا خام خا دا دار سبر کا ان کو سب وما سبر کا رے تو صبر سا مگر پالا سر ولا تحظیم میم کر افغان مخاریم اور خاص مرغرا چار اور آسان چائی خیست کارو نئیم